الشیطان الرجیم بسم اللہ, الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فیصل علم ترف رب کال و ارسل علیہ تر کیف الفیل يجعل وارسل ابابیل ترمیم بجارتن فج علم کا مقول صدق اللہ العظیم ربی شاہلی صدری ویسر علی عمری واہ سانی یفقا ہولی ربی یسر ولاۃ و تم بالخیر آمین یا رب العالمین قرآن مجید کی مختصر سی صورت سوت الفیل میں نے آپ سامنے تلاوت کی ہے اور میں نے تجوید کے رولز اپلائی نہیں کیے تاکہ آپ کو لفظ کی اینڈنگ جو ہے وہ کم از کم سمجھ میں آئے سوت الفیل میں آپ کو بہت سارے مرکبے جاری نظر آئیں گے جن میں خاص طور پہ میں نے زور دے کر جو بولے ہیں اس میں پہلا تو رقب جاری آپ کے سامنے آیا اصحاب فیلی بی اصحاب فیلی آپ چیک کرنا شروع کریں جی با کے بعد آپ کو اصحاب ایک لفظ نظر آیا اور اصحاب آپ کو پتا ہے جمع ہے صاحب کی اصحاب ہم اردو میں بولتے ہیں نا صاحب کی جمع اصحاب تو اس میں با کے بعد اصحاب مجرور ہے جمع ہے جمع مقصر ہے اور واحد اور جمع مکسر کا راب زیر کے ساتھ مجرور ہوتا ہے اوکے جی تو اصحاب مجرور ہے با کی وجہ سے اب اصحاب لفظ پہ غور کریں اصحاب لفظ پہ نہ تو الفلام ہے نہ ہی تنوین ہے تو جس لفظ پہ الفلام ہو نہ ہی تنوین ہو مضاف بن رہا ہوتا ہے کنفرم کب ہوتا ہے جب اگلا مجرور ہو آگے الفیل مجرور ہے تو اس کا ہوتا ہے مرکب اضافی ٹھیک ہے تو مزا مزافل ہے مجرور ہو گیا باہر سے جار مجرور مل کے مرکب جاری بن گیا اور ترجمہ ہم کریں گے ہاتھی کے ساتھی ہاتھی کے ساتھیوں کے ساتھ یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ ایسے ہی ہے نا تو الم ترفا فلا ربو کا بے اسحابل فیل کیا تھی نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ربو کا یہ بھی مرکب اضافی ہے ربو کا تیرا رب تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا ٹھیک اسی طرح اینڈ پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو ملے گا فج آل کاسفن مولن یہ جو کا اسفن مولن ہے میں اینالائز آپ کے سامنے اب کرنے لگا اس کو ذرا نوٹ کریں کہ شروع میں کاف زبر والی لگی ہوئی ہے آگے اص کا لفظ جس لفظ کے آخر میں ڈبل حرکت ہو پکا اسم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے تو گویا یہ اسم میں اسم میں اور دو زیر یا تو واحد اسم کے آخر میں آتی ہے یا جمع مکسر اسم کے آخر میں آتی ہے تو یہ واحد اسم میں یا جمع مکسر اسم ہے سیدھی سی بات ہے کریں گے اس کے میننگس پہ تو اس کے مانا ہے بھوسے کے بھوسا لفظ تو واحد یہ نا اشفن ما دونوں کو نوٹ کریں کیا چاروں بارہ سے برابر نہیں ہے موسوس عوت بن گئے موسوس عوت بنے تو مکول کے مانا ہوتے ہیں کھایا ہوا تو اشفن ما کون ایک مرکب توسیفی ہے مجرور فارم میں ہے جس کے مانا ہے کھایا ہوا بھوسا کھایا ہوا بھوسا اور شروع میں ایک حرف جر لگا ہوا ہے جو کہ ہمارا چوتھا حرف جر ہے اسی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ہے جی کاف ہم مرکب جاری پڑھ رہے مرکب جاری کسے کہتے ہیں ایسا مرکب ناقص کہ جس میں حروف جارا استعمال ہو حروف جارا کیے کہتے ہیں یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں حرف جر اور مجرور کا مجموعہ مرکب جاری کہلاتے ہیں جارہ کی کل تعداد سترہ ہم نے دس یا گیارہ پڑھنے تین پڑھ لیے تھے چوتھا شروع کر رہے ہیں چوتھا ہر فر کاف جو کہ ایک لیٹر پر مشتمل ہے کاف حروف الحجاب میں بھی ہے حروف الحجاب والا کاف کوئی معنی نہیں ہے اس کاف ہرف جر کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے حروف الحجاب والا کاف جو ہے اس کی کوئی حرکت فکس نہیں ہے زیر بھی آ سکتی ہے زبر بھی آ سکتی ہے پیش بھی آ سکتی ہے ساکم بھی ہو سکتا ہے اس کی حرکت فکس ہوگی اس کی جو فکس حرکت ہے وہ ہے زبر کاف روح الجا والا جو ہے وہ لفظ بنانے کام آتا ہے صحیح لفظ کا ایک حصہ ہوتا ہے یہ الگ سے ایک پورا لفظ ہے اب اس کے معنی کیا ہیں یہ استعمال ہوتا ہے تشبی کے لیے تشبیح کے لیے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کی طرح مانند جیسا ٹھیک ہے تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اصفن ما کا ترجمہ کیا ہوگا اسفن کولن کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا کھایا ہوا بھوسا اور کاف کا کی طرح تو ترجمہ کریں گے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کھائے ہوئے بھوسے جیسا کھائے ہوئے بھوسے کی مانند اوکے تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا انہیں انہیں بنا دیا انہیں کر دیا معقولن کھائے ہوئے بھوسے جیسا اوکے جی تو چوتھا ہرفر ہمارا کاف ہے زبر کے ساتھ آتا ہے تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور میں کی طرح کی مانند جیسا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جیسے میں حسن کہنا چاہتا ہوں پانی کی طرح تو اس کی عربی کیا ہوگی آپ کے خیال میں پانی کی طرح کلمائی پانی کی طرح پانی جیسا یعنی آپ دودھ والے سے بھی شکایت کر سکتے ہیں اب میں نا تمہارا دودھ جو ہے وہ کلمائی ہے کہ پانی جیسا ہے پانی کی طرح کسی کی بہادری دیکھ کر آپ کہتے ہیں یار یہ تو کل اسدی ہے اسد کیسے کہتے ہیں شیر کو کل اسدی شیر کی طرح شیر جیسا قرآن مجید میں ہے یوم یقون ناسو کل فراشی اس انسان پتنگوں کی طرح ہوں گے اور آگے ان کی صفت آئی المبسوسی بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح تکون کل اہنی اون کی طرح روئی کی طرح اور آگے اس کی سمت آ ہے المنفوش یعنی دھنکی کی ہوئی رنگین اون کی طرح یعنی انسان جو ہیں وہ ایسے پڑے ہوں گے جب سور میں پھوکا جائے گا جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں تو پروانوں کو دیکھتے ہیں پتنگوں کو دیکھتے ہیں کیسے پڑے ہوتے ہیں یا یہ مراد ہے کہ جب دوبارہ سور میں پھکا جائے گا تو انسان اس آواز کی سمت ایسے جائیں گے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے بالکل اس طرح, طرح جب آپ رات کو لائٹ جلاتے ہیں تو پتنگے لائٹ کی سمت آتے ہیں کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے تو یوم یقون الناسو کل فراش المفسوسی و تکون کل اہنل منفوشی اور یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں اتنے ہیوی سالڈ یہ دھن کی ہوئی رنگین ان کی طرح ہوں. جی okay, تو کاف حرف جر ہے تشوی کے لیے آتا ہے اور میننگز میں نے آپ کو اردو میں اس کے بتا okay, جر اس لسٹ کا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے جی لام ایک اور لام آ جی آپ کے ساتھ پہلے ہم اس لام کو حروف الحجا لام سے کمپیئر کر لیتے ہیں حروف الحجا لام جو ہے اس کے کوئی میننگز ہیں نہیں اس لام کے کوئی نہ کوئی مینگز ہوں گے حروف لا لام جو ہے اس کی کوئی حرکت فکسڈ ہے نہیں اس کی حرکت فکس ہوگی ٹھیک ہے اس کی کون سی حرکت فکس ہے نوٹ کر لیں گے یہ زیر کے ساتھ آتا حروف لذا والا لام جو ہے وہ لفظ بنانے کام آتا ہے لفظ کے شروع میں بھی آ جاتا ہے درمیان میں بھی آ جاتا ہے اینڈ میں بھی آ جاتا ہے لیکن یہ ہمیشہ اسم سے پہلے ہی آئے گا اوکے جی اب اس کے میننگ سے بتا دوں یہ استعمال ہوتا ہے اردو میں کے لیے جو ہم کہتے ہیں نا جسے انگلش میں آپ فور پریپوزیشن یوز کرتے ہیں اس کی ایک ایگزامپل سوت الفاتح سے آپ لے لیں ٹھیک ہے الحمد للہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور پھر للہی کو آپ کیسے لکھیں گے للہ ہی ایسے لکھا ہوا ملے گا آپ کو ذہن میں رکھیے گا ہم نے پورا للہ لکھا ہے لیکن قرآن مجید میں آپ کو للہ ایسے لکھا ہوا ملے گا تو ذہن میں رکھیے گا ایک اسکرپٹ ہوتا ہے عام عربک اسکرپٹ عربی میں کسی لفظ کو کیسے لکھا جاتا ہے ایک اسکرپٹ ہوتا ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید میں اس کو کیسے لکھا گیا اوکے جی تو للہ ہی آپ کو ہمیشہ ایسے نظر آئے گا آپ کو اس طرح کا للہ نظر نہیں آئے گا قرآن مزید میں تو للہ کے معنی اللہ کے لیے صحیح اچھا اب ایک لام ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لام تعریف یاد ہے نا اس کا میں نے آپ کو تھا نام یاد رکھ لیں اچھی طرح لام تعریف لام تعریف کون سا لام ہوتا ہے جو نکرا کو معرفہ بنانے کے کام آتا ہے ایسے ہی نا اور وہ سکون کے ساتھ آتا ہے ہم نے دیکھا تھا وہ ساکن ہوتا ہے یہ لام جو ہے یہ جر دینے کے لیے آتا ہے صحیح اور زیر کے ساتھ آ رہا ہے لہذا اس لام کا نام بھی ہم رکھ لیں گے تاکہ ایک جیسے جتنے بھی آئیں گے سب کے الگ الگ نام ہمیں پتہ ہونے چاہئیں اس لام کو گرامر میں کہتے ہیں لام جارہ لام جارہ یعنی جر دینے والا لام وہ لام تعریف ہے یعنی معرفہ بنانے والا لام اب آپ سے پوچھا جائے جی لام تعریف اور لام جارہ میں کیا فرق ہے تو آپ ماشاءاللہ بتا سکتے ہیں آپ بتائیں گے جی پہلا فرق یہ ہے کہ لام تعریف جو ہے وہ سکون کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ لام جارہ زیر حرکت کے ساتھ ہوتا ہے لام تعریف جو ہے وہ اسم کو معرفہ بناتا ہے جبکہ لام جارہ جو ہے یہ معرفہ نکلا دونوں اسم پہ داخل ہو سکتا ہے اوکے جی ام تعریف جو ہے وہ اعراب نہیں بدلتا بدلتا ہے کوئی نہیں بدلتا لامے جا اعراب بدلتا ہے تو دیکھیں تین چار پوائنٹس آپ ویسے لکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہر چیز کے بارے میں لامے تعریف مارفا بنانے کا آتا ہے جبکہ یہ لامے جا جو اپنے میننگز بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں یہ پورا ایک لفظ ہے ٹھیک ہے نا پورا ایک لفظ ہے میں <تصفح> کہنا چاہتا ہوں جی زید کے لیے کیا بھی ہوگی اس کی زید کے لیے میں کہوں گا لی زئی لی زن زید کے لیے اوکے جی اچھا اب میں ایک اسم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بس اگر آپ نے وہ سالو کر دیا تو پاس نہیں تو پھر مجھے پانچ منٹ اور لگانے پڑیں گے اس پہ مومن المینانی دو مومن المینا دو سے زائد مومن میں چاہتا ہوں ان سب کے شروع میں لام جارہ لگائیں پہلے مجھے بتائیں غور کر کے تینوں کو کون کون کنسٹرکٹ کر سکتا ہے یا کر چکا ہے کر سکا ہے تینوں کو اپنے ذہن میں پھر ہاتھ کھڑا کریں کہ تینوں صحیح ہیں یا غلط ہیں وہ بات کی بات ہے تینوں بنا کس نے لیے سب نے بنا لی ہے ماشاء جی اسماعیل پہلا والا بنا کے مجھے بتائیں کیا بنے گا تسلی سے تسلی سے المن واحد ہے المونا مسنا ہے المنونا جمع اوکے اس کے ساتھ لام جارہ استعمال کرنا ہے تو پہلا کیا بنے گا لونی ایکسلنٹ لومی اوکے اب ایک پوائنٹ چھوٹا سا نوٹ کر لیں لل مومی ہم ایسے لکھیں گے نا لام زیر والا اور یہ الکیہ اور یہ لکھ دیا اور یہ یہ لکھ دیا نا لیکن عربی زبان میں نا لو منی میں نا یہ جو حمزات الوصل علی کی صورت میں لکھا جا رہا ہے نا یہ بھی نہیں لکھا جائے گا ٹھیک ہے یعنی اس کو ایسے لکھا جائے گا لل مومنی. بس یہ ایک لکھنے کا سٹائل تھا یہ بتانا مقصود تھا یہاں پر اچھا جی دوسرا ہے لام جا اور المومی جی امیر کیا بنے گا لل نئی نئی ایکسیلنٹ ایکسیلینٹ ایکسیلینٹ یہ اکثر کا غلط ہوگا کیا سر ٹھیک تھا صحیح تھا ویری گڈ کیونکہ آنی مرفو منسوخ نئی نی ہاں جی عبد الرحمان لام جارا اور مو کیا بنے گا مل کے نی لومی نونی لومی نی نا اونا دوسرے راب پکا کرے راب پکا کریں لمینا مومنوں کے لیے قرآن مجید میں کیا ہے الفام زالی کا کتاب الار بفی ہدن لل متکینا تو وہی ہے متکون تھا وہ متکینا بن گیا ٹھیک ہے نا ایکسلنٹ ارآب اندازہ ہو گیا ہوا آپ کو اب کہ اراب بہت امپورٹینٹ یہ جو پانچ حروف جارہ آپ کے سامنے لکھے ہیں نا پہلے سیٹ میں ہم نے ان پانچ میں سے نا دو حرف جر ہے ایسے ایک ہے با اور ایک ہے لام ان پانچ حروف جارہ میں سے دو حروف جارہ ایسے ہیں جو پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں ان پانچ حروف جارہ میں سے کتنے حروف جارا دو ایسے ہیں جو پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں یہ ساری ایگزامپل ناؤن والی ہیں نا دو حروف جارہ با اور لام پروناس کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں تو ان دو حروف جارہ کا ہم استعمال پروناؤنس کے ساتھ دیکھتے ہیں میں نے بات کی ہے کہ ان حروف جارہ میں سے دو حروف جارہ جو ہے وہ پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوں گے تو حروف جارہ کیا کرتے ہیں یہ مجرور کرتے ہیں نا تو ان کے ساتھ جو پروناؤنس یوز ہوں گے وہ کون سے ہوں گے مجرور ماشاء ٹھیک ہے نا مجر پروناؤنس کون کون سے ذرا یاد کر لیں کون کون سے ہوں ہوما ہوم ہا ہوما ہونا کاما کم فی کما یا اور نہ یہ آپ کے مشہور زمائر ہے تو کے ساتھ یہی زمائر استعمال ہوں گے اوکے دوسری بات یہ اس حو کے بارے میں آپ کو ہے نا اس کی کتنی شکلیں کل چار ہے نا ایک سیدھی پیش کے ساتھ جو اوریجنل ہے ایک الٹی پیش کے ساتھ ایک کھڑی زیر کے ساتھ ایک سیدھی زیر کے ساتھ اس پہ کھڑی زیر کب آتی ہے جب اس سے پہلے ہو اس پہ الٹی پیش کب آتی ہے جب اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو ایکسیلنٹ ہما ہوم اور ہن کی کتنی شکلیں ہیں دو شکلیں ان کی ایک تو یہی شکل ہے نا ان کی اوریجنل اور ایک زیر والی شکل ہے ہما ہم اور हिنا. اور اس کی وجہ کیا ہے پیچھے زیر ہو یا ساکن ہو وہ باتیں یاد رکھنی ہے اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے اسے پیچھے زیر ہونا چاہیے یہی پڑھا ہوا ہے نا ہم نے چلیں اب ہم ہرفجر با کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں جی با کو میں اس کے ساتھ استعمال کروں تو کیا بنے گا بتائیں ذرا ہاں جی بہو بہو بنے گا تو مجروری کر رہے مجروری زمین ہے زمیر وہی ہے لیکن اس کی حرکت جو ہے پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے کھڑی زیر ہوگی بی ہی ٹھیک ہے بی ہی اوکے ہاں جی اس کے ساتھ بنے گا تو کیا بنے گا بیما ایکسیلینٹ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہما ہما ہو جاتا ہے جب پیچھے زیر ہو ایسے ہی ہے نا اگلا کیا بن جائے گا بیہم ایکسلنٹ بی پھر اس کے بعد بہا بی پھر بیہما پھر بہنا بی ہونا ہننا ہنہ ہو جائے گا کیونکہ پیچھے زیر ہے اس کے بعد بکا پھر بیکما پھر بکم پھر بکی پھر بیکما پھر بیکنا پھر بی بی اس کی ڈیمانڈ تھی زیر تو با پہ پہلی زیر ہوتی ہے بنا اوکے جی بنا اوکے ماشاءاللہ اب پورا چارٹ آپ کا حرف جر با کے ساتھ ہو گیا زمائر کا اب آ رہے ہیں ہم لام کی طرف لام جارہ کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ لام جارہ ہی لام جارہ جو ہے یہ جب پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا جب لامے جارہ پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لام جارہ پر زیر حرکت نہیں آتی بلکہ زبر حرکت آتی ہے لام جارہ پہ گویا دو حرکتیں آ گئیں زیر بھی آتی ہے زبر بھی آتی ہے زیر کب آتی ہے عمر لام پر پیر لام جارہ دو حرکتوں کے ساتھ آتا ہے زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ اس پہ زیر حرکت کب آتی ہے جب یہ ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس پہ زبر کب آئے گی جب یہ پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوگا ہم نے اللہ کے ساتھ استعمال کیا تو اللہ ناؤن ہے ٹھیک ہے نا اللہ ناؤن ہے نا تو ہم نے کیا کہا لاہ زیر کے ساتھ بڑھا زید کے ساتھ استعمال کیا لی زئی اب ہم اسے پروناؤن کے ساتھ یوز کر رہے ہیں تو پروناؤن کے ساتھ جب یوز ہوگا تو لامے جارہ رہا کون سی حرکت کے ساتھ آئے گا زبر کے ساتھ تو پڑھیں جی اب اس کو شابش ایکسیلنٹ کیا ڈالوں او پہ الٹی پیش لہو اس کے لیے اوکے جی لہو آگے لہما ایز اٹ از لہوم ایز اٹ از لہا لاہم لاہ لکا تیرے لیے لکما لکم لکم دینو پڑھ لیا تھا نا لکوم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین لکی مونسوں کہیں گے تیرے لیے لکوما لکن یہ کیا چاہتی ہے زیر تو لام پہ پہلے بھی زیر آتی تھی تو وہ بن گیا لی ٹھیک ہے نا لکم دینو کم ولی ولی دینی اور میرے لیے میرا دین وہ جو ولی دین میں ولی ہے نا وہ یہی ہے میرے لیے ٹھیک ہے اور لنا لنا آ ہمارے لیے ہمارے امال والم آمالو اور تمہارے لیے تمہارے امال تو یہ دو حروف جارا ہم نے پروناؤن سے استعمال کر لیے جی معاویہ حرف جر لام جب لگے گا نا یا کے ساتھ یہ یا ہے نا اس میں میں نے بتایا ہے سکون بھی آ سکتا ہے زبر بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے آپ اسے لی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اسے لیا بھی پڑھ سکتے ہیں پرانے مزید میں لگا لگایا ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہیں لی ہوگا کہیں لیا ہوگا تو الکافرون میں ہے لکم دینو کم و لی دین ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ کب سکون آئے گا کب زبر آئے گی یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس پہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں جو یا ہے یا متکلم یہ ساکن بھی ہو سکتی ہے اور اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے اب یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیں جو کہ بڑی اہم بات ہے یہ جو مجرور ذمائر ہے نا مجرور زمائر ہم نے پڑھے ہیں مجرور زمائر پڑھے ہیں نا کون کون سے مجرور زمائر ہما ہم ہا ہما ہنا کا کما کم کی کما کنہ یا اور نا یہ مجرور زمائر ہے پوری عربی میں مجرور زمائر صرف دو جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں پوری عربی میں مجرور زمائر کے استعمال ہونے کی صرف دو جگہیں ہیں ایک مرکب اضافی میں ایک مرکب اضافی میں بطور مضافل ہے اور دوسری حرف جارا کے بعد بات سمجھ میں مجرور ضمائر پوری عربی میں صرف دو جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں آپ کو مجرور زمین مل جائے نا مجرور زمیر مل جائے ٹھیک ہے یا پرانے مجید میں آپ کو حرف جر مل جائے اس کے بعد ضمیر مجر... ہو تو وہ پکی مجرور ضمیر ہوگی ٹھیک ہے وہ پکی مجرور ضمیر ہوگی یا مرکب اضافی میں اسم کے بعد آپ کو زمیر مل جائے اسم کے بعد آپ کو زمیر مل جائے تو وہ بھی پکی مجرور ضمیر ہوگی اور بتائیں اور کیا آسان کروں میں دو جگہ استعمال ہوتے ہیں نمبر ایک مرکب اضافی میں مضاف جگہ نمبر دو حروف جارہ کے بعد حروف جارہ, حروف جارہ کے بعد ٹھیک ہے اسماعیل مجرور زمائر کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں مرکب اضافی میں مزافل کی جگہ پہ اور مرکب جاری میں حرف جر کے بعد دو جگہیں ہیں بس مجرور زمائر کے ٹھیک ہے کلیئر تو میں نے ان پانچ حروف جارہ میں سے دو حروف جارہ کو زمائر کے ساتھ استعمال کر کے دکھا دیا جی پانچ روفے جارا کے بعد اب ہم چھٹا حرف جر پڑھنے لگے ہیں چھٹا حرف جر جو ہے وہ ہے فی فی قرآن مجید میں آپ کو بہت نظر آتا ہے فی ٹھیک ہے یہ ایک پیپوزیشن ہے حرف جر ہے اب اس کے ساتھ ہم وہ باتیں نہیں کریں گے کہ حروف الزام میں بھی فی حروف الزام میں فی تھا کوئی کوئی نہیں تھا وہ صرف پانچ حروف تھے جو ایک ایک لیٹر میں مشتمل تھے تو ان کے ساتھ ہم نے یہ بات کی تھی اب یہ مسئلہ آپ کا ختم ہو گیا فی پورا ہر فجر ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جی میں جسے آپ انگریزی میں ان کہتے ہیں اوکے جی دیکھیں جی میں کہنا چاہتا ہوں قرآن میں تو میں فی شروع میں رکھوں گا اور آگے القرآن جو ہے اس کو مجرور لکھ دوں گا فل قرآنی قرآن میں اگر میں کہنا چاہوں حدیث میں تو کیا عربی ہوگی فل حدیثی اگر میں کہنا چاہوں قرآن اور حدیث میں فل قرآن و میں کہنا چاہوں زمین میں فل اردی میں کہنا چاہوں آسمان میں ٹھیک ہے اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انہو فی لدری ٹھیک ہے نا حسن فی حرف جر ہے لاتی مجرور ہے اور لاتی پہ لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے تو مضاف بھی ہے ساتھ آگے مزافل ہے یعنی قدر کی رات میں ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا انہ تل قدری اوکے جی پھر اکثر ہم بولتے ہیں جی فی اللہ بولتے ہیں نا کیا ہے اللہ کے راستے میں فی سبھی اللہ اکثر ہم بولتے ہیں فی امان اللہی اللہ اللہ کے امان میں تو بہت ساری کنسٹرکشنز ہم بولتے ہیں مرکب جاری فی کے ساتھ ٹھیک ہے نا فی لت القدر فی سبھیل اللہ فی امان اللہ فی سمجھ میں آ گیا میں یا ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور فی جو ہے یہ بھی پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ پروناؤس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے استعمال کریں فی آ گیا نا ماشاءاللہ اللہ اب دیکھیے وہ ساری چیزیں جو پڑھی ہیں آپ آپ کو مزہ دیں گے ان اللہ تعالیٰ اب اس کو لکھیں کیسے فی ہو پہ سیدھی زیر کا بات کیا جب پیچھے یا ساکن ہو فی اوکے ہاں جی فی فیما ہما ہوم اور ہونا بھی پیچھے زیر یا یا ساکن ہو تو ہما ہم اور ہننا بولے جاتے ہیں نا فی ہما فی ہم فی ہا فی ہما فی ہما فی کا فی فی کما کم فی کی فی کما فی کنہ فی فی اب دیکھیں مسئلہ کوئی نہیں ہے سمپل نوٹ کریں فی ہے اور ساتھ لگا یا. یا, یا کو ملی یا یا سے ملی جب بھی ڈال لی ایک حرف دو مرتبہ آج کیا کرتے ہیں شد لکھ دیں نا شد لکھ دیں اور شد کا مطلب کیا ہوتا ہے دو مرتبہ حرف ہے ایک مرتبہ ساکن ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ تو اس پہ حرکت کون لگتی ہے زبر شد ڈال کے زبر ڈال دیں ٹھیک ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے سب آپ کر سکتے ہیں فیا, فیا مجھ میں ٹھیک ہے مجھ میں میرے میں اور آخری فی نا فی نا ہم میں اوکے جی تو فی ہر جر چھٹا آپ کا مکمل ہو گیا ساتواں اور آٹھواں ارفو جھر ہم اکٹھا پڑھیں گے جی ساتواں اور آٹھواں ہم اکٹھا پڑیں گے ساتواں ہے ان اور آٹھواں ہے من ساتواں ہے ان آٹھواں ہے من ان من ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں ان دونوں کے مانا ہے سنا ہے से آپ انگریزی میں में کہتے ہیں اب ہم نے یہ ٹینشن نہیں لینی کہ ان کہاں لگتا ہے مین کہاں لگتا ہے ہمیں قرآن میز میں لگا لگایا مل جائے گا اوکے جی صرف میں استعمال آپ کو بتا دوں کہ ان جو ہے نا آپ اکثر مجھے حدیث بیان کرتے ہوئے سنتے ہیں میں کہتا ہوں انسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس سے روایت ہے ان عائشہ حضرت عائشہ سے روایت ہے ٹھیک ہے نا تو سے کے معنی ہی آ رہے ہیں نا اچھا اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا یازین امن لاتم اموال ولا اولاد کم ان ذکر اللہ اللہ کی یاد سے تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے تو ان حرف جرا ذکر مجرور ہے مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں الفلام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے مضاف بھی ہے اور اس میں جلالہ مزافل ہے بار بار وہی دیکھے کنسٹرکشنز آ رہی ہیں مرکب جاری میں موسٹلی مرکب اضافی موجود ہے ایسے ہی ہے نا تو ان ذکر اللہ اللہ کی یاد سے اب بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو میں نے سمجھانا ہے اور پھر ان اللہ تعالی بہت بڑا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا دیکھیں جی ایک لفظ ہے الفا شاہ کہتے ہیں بے حیائی کو الفاشاہے کہتے ہیں بے حیائی اس کے شروع میں میں ان لگانا چاہتا ہوں ذرا نوٹ کریں ان کا نون ساکن ہے ال کا لام بھی ساکن ہے ایسے ہی ہے نا یہ ال تھا نا حمداد الوصل والا جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو اس کی حرکت ختم ہو جائے گی نا حرکت ختم ہو گئی لیکن یہ پڑھنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے مشکل ہو گیا نا پڑھنا تو کائدہ رول آپ کو سمجھا رہا ہوں رول یہ ہے کہ ایسی صورت میں یعنی جب کسی ایک لفظ کا آخری حرف ساکن ہو اور دوسرے لفظ کا پہلا حرف ساکن ہو تو قائدہ یہ ہے کہ پہلے والے ساکن حرف کو زیر دے کے ملاتے ہیں یہ قاعدہ ہے یہ رول ہے دو لفظ آپ کے سامنے آ ہیں ہمیر ایک لفظ اس کا آخری حرف ساکن ہے دوسرا لفظ ہے اس کا پہلا حرف ساکن ہے اوکے آپ نے ملا کر کیسے پڑھنا ہے رول یہ ہے کہ پہلے والے ساکن کو زیر دے کے آگے موو کرتے ہیں تو اس کو کیسے پڑھیں گے انل فاہشائی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سلاتا تنہا انل فاہشائی ول بے شک نماز بے حیائی سے ٹھیک ہے نا بے حیائی سے ئی اور برائی سے روکتی تو یہاں پر ایک پوائنٹ تھا بس چھوٹا سا وہ آپ کو میں نے سمجھا دیا اوکے جی. من جو ہے یہ بھی سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بسر میں کہتا ہوں یار میرا ایک دوست مکہ سے آیا ہے ٹھیک ہے تو کیا میں کروں گا مین ایکسیلینٹ مین ہرفو ہے اور مکہ پہ میں نے الفلام نہیں لگانا آپ کو پتا اور مکہ خیر منصرف بھی ہے تو میں پڑھوں گا اسے من مکہ تا مکہ سے اچھا اب اگر وہ مدینہ سے آیا ہو والا ہے نا کیا تو کوئی بات نہیں نا جو بھی ہے دس سٹی اب یہاں پر دیکھیں چیز وہی تھی جو وہاں پیدا ہوئی تھی یہاں بھی یہی پیدا ہو رہی ہے نا مین کا نون ساکن ہے ال کا لام ساکن ہے تو قاعدہ تو تھا زیر دے کے ملاتے ہیں لیکن جب بھی کوئی قاعدہ پڑھتے ہیں نا تو قاعدے کا ایکسیپشن ضرور ہوتا ہے وہ اس قاعدہ پڑھتے ایکسپشن آ گیا ایکسپشن یہ ہے کہ من کے نون ساکن کو آپ نے ہمیشہ زبر دے کے ملانا ہے من کے نون ساکن کو آپ نے ہمیشہ زبر دے کے ملانا میں پھر اس کو ریوائز کر دیتا ہوں بعض اوقات ایسی سچویشن بنے گی کہ آپ کے پاس دو لفظ ہوں گے پہلا لفظ ہوگا اس کا آخری حرف ساکن ہوگا دوسرا لفظ ہوگا اس کا پہلا حرف ساکن ہوگا آپ جب پڑھنے لگیں گے تو آپ سے پڑھا نہیں جا رہا ہوگا تو رول یہ ہے رول کہ پہلے والے ساکن کو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں یہ رول ہے لیکن من کے نور ساکن کو ہمیشہ زبر دے کے آگے ملایا جاتا ہے یہ اس رول کا ایکسپشن ہے بس اتنی سی بات ہے تو آپ کہیں گے منل مدیناتی جی ساک میں کہنا چاہتا ہوں آسمان سے تو کیا عربی ہوگی السمائی اگر میں کہنا چاہوں زمین سے منل اردی فالو کر رہے ہیں نا میں کہتا ہوں قرآن سے منل قرآن میں کہتا ہوں حدیث سے منل حدیث اوکے جی یہ ان اور من جو ہیں یہ دونوں سے کے معنی میں آتے ہیں اور یہ دونوں بھی پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کا استعمال پرناؤنس کے ساتھ انشاء اللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے سبحان اللہ, اللہ کا و مغفرہ بھی ہم دیکھا اشهد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک